انہوں نے فرمایا تمہاری نہ تمہارے ساتھ ہے کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑے والے لوگ ہو